السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المسلین نبینا محمد وعلا آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بیحسان الی اوم الدین اما بعد آج انشاءاللہ تبارک اللہ ابارک و تعالیٰ گلوغ المرام کی ستائیس نمبر کی حدیث پڑھیں گے پیج نمبر ترسٹھ سکسٹی تھری اور حدیث نمبر ٹوینٹی سیون بنتے بکرین نبی اللہ انہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پال فی دل حیب یوسب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم سمت وسلیفی متفق علیہ کتاب و میں مختلف حدیثیں آپ لوگوں کے سامنے گزری ہیں ایک تو شراب کے سلسلے میں حدیث گزری ہے اس کی نجاست یا اس کی طہارت کا بیان گزرا ہے کہ اس کا کیا حکم ہے اسی طرح سے گھریلو جانوروں کے گوشت کے بارے میں حکم گزرا اور اسی طرح سے جن جانوروں کو سواری کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے بالخصوص اونٹ اور گھوڑے وغیرہ ان کے لعاب دہن کا ان کے منہ سے نکلنے والے پانی کا کیا حکم ہے اور پھر اس کے بعد منی کے سلسلے میں حکم گزرا کہ اس کا کیا حکم ہے کپڑے میں لگ جائے تو اس کے پاک کرنے کا صاف کرنے کا کیا طریقہ ہے اس کے بعد لڑکے اور لڑکی کے پیشاب کے بارے میں ایک حدیث گزری آج کا بیان ہے کہ دم حیض کا کیا حکم ہے کیسے اس کو صاف کیا جائے گا یعنی عورت بالغ ہونے کے بعد مہینے میں مخصوص ایام میں وہ ناپاک ہوتی ہے ایک خون شرمگاہ کی طرف سے خارج ہوتا ہے ان دنوں میں یا اس خون کو حیض کا خون کہا جاتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عورتوں کے لیے مقدر کیا گیا جس کے جس کے اندر بہت ساری حکمتیں اللہ تعالی نے رکھی ہیں تو اس خون کے آ جانے کی وجہ سے عورت کے لیے نماز پڑھنا ممنوع ہو جاتا ہے ان دنوں میں جن دنوں میں یہ خون آتا ہے ان دنوں میں عورت کے لیے نماز معاف ہے نماز کے علاوہ روزہ معاف تو نہیں ہے لیکن روزہ عورت نہیں رکھے گی کہ سب اپنے وقت میں مسائل آئیں گے لیکن مختصر طور پر بتایا جا رہا ہے کہ روزوں کی قزا کرنی پڑے گی اور قزا کے لیے کوئی خاص وقت نہیں ہے بلکہ دوسرا رمضان آنے تک جب بھی موقع ملے ان کو قزا کر لینا چاہیے تو یہاں پر حدیث ہے کہ اگر یہ خون کپڑے میں لگ جائے تو اس کو کیسے صاف کیا جائے حضرت اسما بنتے ابی بکر صدیق رضی اللہ عنما روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کپڑے میں لگ جانے والے خون کے بارے میں یعنی حیض کے خون کے بارے میں سوال کیا کہ میں اس کی صفائی کیسے کروں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے تو اس کو حت تہت مانے ہوتا ہے کورشنا اسی اس طرح سے رگڑنا کہ اس طرح سے رگڑو اس کو سمت کر سو پھر پانی ڈال کر کے اس کو پانی ڈال کر کے پھر اس کو خوب اچھی طرح سے ملا جائے رگڑا جائے تو اس کا عین اور اس کا حصہ پورا کے پورا زائل ہو جائے پھر اس کے بعد اس کے اوپر سم تم پھر اس کے اوپر اچھی طرح سے پانی بہایا جائے اڈیلا جائے فم تو سلیفی پھر اس میں نماز پڑھیں ایک بات تو یہاں پر یہ معلوم ہوئی کہ اگر کپڑے کے کسی حصے میں یہ خون لگ جاتا ہے تو پورا کپڑا دھونے کی ضرورت نہیں یہ اور بات ہے کہ عورت پورے کپڑے کو دھو لے پاک صاف کر لے لیکن جس جگہ پر وہ خون لگا ہوا ہے اگر اس جگہ ہی کو اس انداز سے دھو لیا جائے کچ کر کے اور رگڑ کر کے اور پانی ڈال کر کے اور پھر اس کے بعد جو ہے پانی اس پر بہا کر کے یہ آج جدید دور ہے ہاں یہ اس وقت کی بات ہے جب صابن وغیرہ نہیں تھا صابن وغیرہ کا زمانہ نہیں تھا اس وقت لوگ مختلف طریقے سے کپڑوں کو صاف کیا کرتے تھے کچھ خاص مٹی ہوتی تھی اور کچھ اس طرح سے لیکن آج کے دور میں ہے صابن لگا کر کے اس کو اچھی طرح سے مل دیا جائے کہ خون صاف ہو جائے اور پھر اس کے اوپر پانی بہا دیا جائے تو اس طرح سے کپڑا پاک ہو جائے گا اور اس کپڑے میں نماز پڑ, پڑھی جا سکتی ہے اور پڑھی جائے گی پورا کپڑا ناپاک نہیں ہوتا ہے پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ چاہے منی کا مسئلہ ہو چاہے حیض کے خون کا مسئلہ ہو تو اس طرح سے اس کو پاک صاف کر کے اس میں نماز عورت پڑھ سکتی ہے اس لیے اس سے معلوم ہوا ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ کپڑے کو کس انداز سے پاک صاف کیا جائے گا اور یہ کے اس کے دھونے کا جو انداز ہے عام آن نجاست کو دھونے کے اسے تھوڑا سا مختلف ہے وہ یہ ہے کہ آپ بعض نجاستیں ایسی ہوتی ہے جو بس ہاتھ ایسے پھیر دیا جائے تو صاف ہو, ہو جائے گی نجاست لیکن اس کے چونکہ کپڑے کے اندر یہ چیز یہ خون جذب ہو جاتا ہے اور اس خون کے اندر اس خون کی پہچان بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ دم الاسود عرف کہ یہ کالا خون ہوتا ہے جو معروف ہے جان جانا جاتا ہے اور تو اس کو پہچانتی اور اس کے اندر ایک خاص قسم کی بدبو بھی ہوتی ہے تو چونکہ اس کے اندر بدبو بھی ہوتی ہے اور کالا پن بھی اس کے اندر ہوتا ہے اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوب رگڑ کر کے دھونے کے دھونے کا اور صاف کرنے کا حکم دیا آگے حدیث آ رہی ہے جس, جس کی روایت حضرتیں ابو نیرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قالت, قال قالت خولت یا رسول اللہ فعلم ولا یبر کی اثر ہو یہ حدیث اس حدیث کی تخریج امام ترمی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے اور فرمایا ہے کہ اس کی سنت ضعیف ہے ابھی میں بتاتا ہوں اس کو اصل میں واقعہ یہ ہے کہ خولہ بنت یسار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس صرف ایک ہی کپڑا ہے وہ وقت کیا تھا غربت کا زمانہ تھا فتیری تھی اس زمانے میں انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک ہی کپڑا ہے اور پھر ایک کپڑا ہے تو ان ایام میں جن ایام میں میں ناپاک ہوتی ہوں اسی کپڑے کو میں استعمال کرتی ہوں تو میں کیا کروں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم پاک ہو جاؤ تو پھر خون کی جگہ کو دھو لو دیکھیے میں نے جو بھی بتایا کہ پورے کپڑے کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے فرمایا کہ فخ سلی مو کہ خون کی جگہ کو دھو لو تم ثم نسلی فی پھر اس میں نماز پڑھو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم دموں کہ اگر خون پورا کا پورا نہ میں ہو ان کا مقصد کیا تھا کہ خون دھونے کے بعد جو خون کی سرخی یا ہے اس کے خون کی جو سیاہی ہوتی ہے کالا پن ہوتا ہے یا سرخ پن ہوتا ہے اس کا اگر وہ نہ جائے تب میں کیا کروں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرم, ان, ان کو بتایا کہ یکسی علم کہ تمہارے لیے پانی کافی ہے پانی سے تم اس کو اچھی طرح سے صاف کر دو اور جو ابھی حدیث پہلے گزری کہ اس کے صاف کرنے کا کیا طریقہ ہے اسی انداز سے تم صاف کر دو اور اگر اس کے بعد بھی اس کا کچھ اثر باقی رہ جاتا ہے ہاں ولا ید ولا د الرکی اس کا اثر تمہیں یعنی اس کا جو نشان باقی رہ جاتا ہے کالے پن کا یا سرخ پن کا جو نشان باقی رہ جاتا ہے وہ تمہارے لیے نقصان دے نہیں ہے اس حدیث کو امام ترمزی رحمتہ اللہ علیہ نے روایت کیا ہاں لیکن یہ حدیث میں نے بھی تلاش کیا اور جو اس کی تحقیق کرنے والے کتاب کے ہیں انہوں نے بھی اس حدیث کو سنن ترمیزی کے اندر تلاش کیا لیکن یہ حدیث سنن ترمیزی کے اندر نہیں موجود ہے یہ حدیث سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے لیکن ترمیزی کے اندر نہیں موجود ہے اصل میں اس حدیث کی جو سند ضعیف ہے اس کے ضعیف ہونے کی ایک وجہ ہے ایک راوی ہے عبد اللہ ابن الہیا ابن لہیا کے نام سے مشہور ہے یہ بھی محدث ہے لیکن ہوا ان کے ساتھ کیا کہ ان کی کتابیں جو ہے وہ جل گئی کسی وجہ سے تو ان کی کتابوں کے جل جانے کی وجہ سے یہ حدیث جو بیان کرتے تھے کتابوں کی وجہ سے تو حدیث جل جانے کی وجہ سے ان کیا جو حدیث کا اثاثہ تھا جن کتابوں سے یہ روایت کیا کرتے تھے یہ روایت کیا کرتے تھے وہ کتابیں ضائع ہو گئیں تو پھر اس کے بعد جو حدیثیں بیان کرتے تھے اس میں غلطیاں ہیں تو ابن لہیا کی وجہ سے یہ حدیث اس کی سند ضعیف قرار پائی لیکن وہ نے بڑی دقت کے ساتھ اور بڑی چھانبین کے ساتھ اصول اور قوارین بتائے ہیں ان کی وہ حدیثیں جو حدیثیں کی تین عبداللہ روایت کریں ایک عبداللہ ابن بحب اور ایک عبداللہ ابن مبارک اور ایک دوسرے تیسرے عبداللہ بھی ہے نام میں ان کا بھول رہا ہوں وہ روایت کریں تو ان کی روایت ابن لہیا سے اختلاط سے پہلے یعنی ان کی کتابوں کے جلنے سے پہلے کی روایت ہیں لہذا ان کی وہ روایتیں معتبر ہوگی اور یہ حدیث بھی عبداللہ ابن وہب روایت کرتے ہیں کس سے عبداللہ اللہ ان سے ابن لہیا سے لہذا اس حدیث کی سرد صحیح حسن بلکہ صحیح حدیث ہے اس روایت کو شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے سلسلہ صحیحہ کے اندر 298 نمبر کی 298 نمبر کی حدیث میں صحیح قرار دیا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ حدیث اپنی جگہ پر صحیح ہے تو اس سے جو حکم سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ اگر عورت حیض کے خون کو صاف کرے اور ممکن ہے کہ اس کے پاس تو آج کل تو صابن اور سرف وغیرہ تمام طرح کے آتے ہیں جس سے خون کا اثر بھی ضائع ہو جاتا ہے زائل ہو جاتا ہے اور کپڑے بھی اس زمانے کی طرح سے نہیں ہے آج کل زیادہ تر جو ہے کچھ کاٹن یا اس طرح کے سلک وغیرہ کے کپڑے ہوتے ہیں کہ ویسے بھی ختم ہو جاتا ہے پھر بھی اگر کسی جگہ سے کسی کپڑے سے حیض کا خون حیض کے خون کا اثر اس کا رنگ نہ ختم ہو تو وہ کپڑا پاک سمجھا جائے گا اس کپڑے میں عورت نماز ادا کر سکتی ہے ان دونوں حدیثوں میں دیکھیے دم کا لفظ مشہور ہے اور حید کا لفظ بھی مشہور ہے ہاں کیا کہتے ہیں منتھلی کورس سے ایم سی وغیرہ کا لفظ عام طور سے استعمال کیا جاتا ہے اصابہ یوسیبوں کا مطلب ہوتا ہے لگ جائے پہنچ جائے اسی سے مصیبت ہے فن کپڑا ہوتا ہے حت یا ختو مان ہوتا ہے کورچنا تک رسو کرس یا ہوتا ہے پانی ڈال کر کے ملنا اور نزہ یم بخ معنی ہوتا ہے پانی بہانا آپ نے اس سے پہلے اس سے پہلے والی حدیب جو سنی ہے وہ کیا ہے یو ہاں؟ غسل ومبول جاریا وہ یورسو امبول غلام کہ لڑکی کے پیشاب کو دھلا جائے گا اور لڑکے کے پیشاب پر چیٹے مارے جائیں گے وہاں بھی بعض روایتوں میں نگ کا لفظ ہے نوم باد ہا کا لفظ ہے چیٹیں مارنے کے معنی میں ہے لیکن وہاں پر چیٹیں مارنے کے معنی میں ہے لیکن اس حدیث میں اس حدیث میں پانی بہانے کے معنی میں ہاں یہاں پر جو لفظ ہے کیونکہ سیاق و سباق سے آگے پیچھے سے وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ملنے کے بعد پانی سے ملنے کے بعد پھر پانی پر چھیٹا مارنا کافی نہیں ہوگا بلکہ اس کو بہانا ہوگا یہ تو یعنی باب النجاسات یا باب وزارتی نجاسا کے تعلق سے حدیث تھی اس میں حیض ہی کے تعلق سے ایک بات اور بیان کرنی مناسب ہے وہ یہ ہے کہ ایک خون اور ہوتا ہے اس میں تین طرح کے خون ہوتے ہیں ایک تو خون یہ جس کا بیان ہوا ابھی اور ایک خون وہ ہوتا ہے جو عورت کے رحم سے جاری ہوتا ہے ڈیلیوری کے بعد بچے کی پیدائش کے بعد جس میں زیادہ سے زیادہ کوئی عورت چالیس دن تک ناپاکی کی حالت میں رہتی ہے اور کم از کم مختلف عورتوں کی عادتیں ہوتی ہیں کوئی پندرہ دن میں کوئی پچیس دن میں کوئی بیس دن تیس دن, دن میں پاک ہو جاتی ہے تو اگر وہ خون بھی وہ خون بھی کپڑے میں لگ جائے تو وہ خون بھی ناپاک خون ہوتا ہے اس کے دھونے کا بھی طریقہ اسی طرح سے ہوگا ایک خون اور ہوتا ہے وہ استہزا کا خون کہلاتا ہے استحادا کا خون کون ہوتا ہے جسے عام لفظوں میں اردو میں کہتے بیماری کا خون دمے استہزا یعنی بیماری کا خون وہ خون جب آتا ہے تو یہاں معلومات کے لیے ذکر کر دوں کہ وہ بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے یا یہ کہ کبھی کبھی حالت حمل میں بعض عورتوں کو جو ہے حیض کے دنوں میں جو ہے کچھ خون آ جاتا ہے تو اس خون کو بھی اسی طرح سے صاف کریں گے پاک کریں گے اس کا بھی اثر کپڑے میں اگر رہ جائے تو کیا کہتے ہیں اس میں عورت نماز پڑھے گی نجیس وہ کپڑا نہیں سمجھا جائے گا ایک بات اور یہاں پر ذکر کر دوں کہ دم حیض کے آ جانے کی وجہ سے عورت نماز نہیں پڑھے گی اس کا مسئلہ بعد میں کتاب و میں آئے گا انشاءاللہ لیکن پھر بھی معلومات کے لیے لیکن اگر وہ بیماری کا خون جو آتا ہے استحاظ کا جو خون آتا ہے اس خون کو وہ خون آنے کی وجہ سے عورت نماز ترک نہیں کرے گی عورت نماز نہیں چھوڑے گی بلکہ وہ نماز پڑھے گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض خواتین آئی مسئلہ دریافت کرنے کے لیے اسما ابی ابھی اومسیہ اس طرح کی دوسری عورتیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خون وہ کیا کہتے ہیں والا خون نہیں ہے یہ بیماری کا خون ہے جو کمزوری کی وجہ سے, یا کسی سبب سے جاری ہو جاتا ہے تو ان دنوں میں تم جو ہے نماز نہ چھوڑنا تو انہوں نے کہا کیسے نماز پڑھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض عورتوں کو حکم دیا کہ ظہر اور عصر کے لیے ایک حصل کرے مغرب اور عشاء کے لیے ایک حصل کریں اور فجر کے لیے یہ غسل کرے لیکن یہ غسل کرنا تین بار غسل کرنا عورتوں پر شاپ ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض عورتوں کو یہ حکم دیا کہ تم غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہر ہر نماز کے لیے تمہیں وضو کرنا ضروری ہے یعنی گویا کہ اس خون کے نکلنے کی وجہ سے وضو برقرار نہیں رہتا لیکن اب چونکہ وہ نکلتا رہتا اس کے نکلنے کا کوئی خاص وقت نہیں ہے اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ہر نماز کے لیے وضو کیا جائے یعنی ظہر کا وقت ہو گیا تو ظہر کی نماز کے لیے وضو کیا جائے اور سنت فرض جو پڑھنا ہے اور پڑھ لے اس کے بعد پھر وہ وضو کی حالت میں نہیں رہے گی وضو کی حالت میں وہ نہیں رہے گی اسی طرح سے اگر اسے طواف کرنا ہے یا عورت جو ہے عمرہ کر سکتی ہے جو کو بیماری کا خون آتا ہے اگر اسے طواف کرنا ہے تو طواف کے لیے بھی طواف کے لیے بھی اس کو کیا کہتے ہیں وضو کرنا پڑے گا لیکن اگر نماز اور طواف دونوں متصل ہیں نماز نماز اور طواف دونوں ساتھ ساتھ ہیں مثال کے طور پر زہر کے وقت عورت پہنچی وضو کر کے اور زہر کی نماز ادا کی اور نماز کے بعد وہ طواف کرنا چاہتی ہے تو پھر سے طواف کے لیے اس کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ پاک سمجھی جائے گی اور اسی حالت میں وہ وضو کر وہ طواف ادا کر لیں تو اس حالت میں عورت ہر ہر نماز کے لیے وضو کرے گی نماز نہیں چھوڑے گی اس, اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ بہت ساری عورتیں غلطیاں کرتی ہیں کہ مہینے میں اگر دو بار کیا کہتے ہیں خون آیا تو دونوں دونوں وقت میں وہ سمجھتی ہیں کہ وہ یہ خون جو ہے وہ ناپاکی والا خون ہے اس کا خون ہے اور دونوں وقتوں میں وہ سمجھتی ہیں کہ ان کے لیے نماز معاف ہے نماز دونوں وقتوں میں یعنی دونوں حالتوں میں مہینے میں دو بار تین بار جو ہے نماز معاف نہیں ہے ان ایام میں نماز معاف ہے جو نماز جو جن ایام میں کہ عورت جو ہے حالت ہوتی ہے ہو سکتا ہے بعض عورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسی بھی آئیں کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خون بند ہی نہیں ہوتا ہے جاری رہتا مہینے بھر تب میں کیا کروں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم جو ہے تمہارے حیض کے جو ایام ہیں تمہارے جو حیض کے دن ہیں ان دنوں میں تم نماز چھوڑو باقی اور دنوں میں تم نماز پڑھتی رہو تو یہ مسئلہ جو ہے اس کے تعلق سے تھا اب آگے جو ہے باب الوزو شروع ہو رہا ہے وضو کا باب شروع ہو رہا ہے یہ چوتھا باب ہے پہلا باب پانی کے تعلق سے تھا دوسرا باب جی برتن کے تعلق سے تھا اکثر لوگوں کے ہاتھوں میں کتابیں نہیں ہیں. کیا بات میں سمجھتا ہوں کافی لوگوں نے کتابیں خریدی ہیں پچاس ساٹھ نسخے جو ہے ہاں اچھا چلیے اچھی بات ہے کتاب لے کر کیا تاکہ کچھ اس میں کتاب میں بھی دیکھے ہوں طالب علم بن کر کے ہم لوگ سب لوگ پڑھے طالب علم اسٹوڈینٹ تو دیکھیے حضرت ابو تو پہلا باغ کس کا تھا پانی کا باپ تھا دوسرا باپ برتن کا باپ تھا تیسرا باب نجاست کے ازالے کا باب تھا کہ گندگی کو کیسے صاف کیا جائے اس تعلق سے تقریباً ضروری باتیں یعنی بدن کے سلسلے میں نجاست نکلنے والی نجاست کپڑے کے تعلق سے نجاست اور دیگر نجاستوں کے بارے میں جن نجاستوں سے آدمی کا واسطہ اور سابقہ پڑتا ہے اس کے بارے میں یہ بیان اب چوتھا بات جو ہے باب الوضو ہے باب الوضو وضو دو طرح سے استعمال ہوتا ہے جیسے طہور اور طہور استعمال ہوتا ہے پہور اس پانی کو کہتے ہیں جو پاک ہوتا ہے اور پاک کرنے والا ہوتا ہے اور توہور پاکی کو کہتے ہیں اسی طرح سے جب واؤ کے زمے کے ساتھ ہوگا واؤ پر پیش آئے گا وضو پڑھا جائے گا کیا پڑھا جائے گا وضو عام طور سے یہی لفظ بولا جاتا ہے تو وضو اس کو کہتے ہیں جو ہم کرتے ہیں مخصوص صفت کے ساتھ منہ ہوتے ہیں جو مشہور ہے وضو کہتے ہیں اس کو اور یہی لفظ اسی طرح لکھا ہوتا ہے لیکن واؤ پر زبر کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے وہ پانی جس سے وضو کیا جائے جس سے وضو کیا جائے اردو میں عام طور سے وضو وضو بولتے ہیں اردو میں واؤ کے زبر کے ساتھ بولتے ہیں حالانکہ عربی میں کیا ہے واؤ کے پیش کے ساتھ ہے تو واو کے پیش کے ساتھ ہی وضو ہے وضو بولنا چاہیے وضو نہیں بولنا چاہیے کیونکہ وضو اس پانی کو کہتے ہیں جس سے وضو کیا جاتا ہے چلیے اب اسی لفظ سے تا بڑھا کر کے وضو کرنے کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہتے ہیں تب ب آ یا کس معنی میں ہے وضو کرنے کے بانے میں ہے کہ میں نے اس نے وضو کیا تو میں نے وضو کیا تو اسی لفظے پر تا بڑھا کر کے یہ اس کا ورب بنا لیا جاتا ہے پیل بنا لیا جاتا ہے اب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے عن رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی امر تو جو مالک وحمد ون نس و سبن حزیمہ ودکاراہ الباری تالقن یہ حدیث ہے وضو سے پہلے آدمی کو کیا کرنا چاہیے اس تعلق سے اب اس میں ایک چیز ایک حدیث یہاں پر ذکر نہیں کیا حافظ ابن حیدر رحمت اللہ علیہ نے کیونکہ وہ چیز مشہور ہے ایک تو نیت ہے ایک کیا ہے نیت ہے اور دوسری کیا چیز ہے ہم؟ بسم اللہ تو ان دونوں سے ابتدا نہیں کیا بلکہ کس سے شروع کیا وزو مسواک سے شروع کیا اور کیونکہ کی یہ چیز مشہور ہے ہو سکتا ہے آگے چل کر کے یہ بسم اللہ والی حدیث کچھ ذکر کریں ورنہ تو یہ دونوں چیزیں مشہور ہیں اور وضو کے لیے دل سے نیت کریں گے کہ زبان سے نیت کریں گے جی نماز کے لیے تو بہت سارے لوگ زبان سے نیت کرتے ہیں زبان سے کرتے ہیں کہتے ہیں نا نیت کرتا ہمیشہ کی نماز چار رکعت پڑھنے کی پیچھے کے پیچھے اس امام کے حکمراں کابہ شریف کی طرف واسطے اللہ تعالیٰ کے اللہ اکبر اتنے میں امام صاحب سنا پڑھ کر کے سورف فاتحہ شروع کر چکے ہوتے ہیں تو دل سے نیت کی جاتی ہے کسی بھی عبادت کی نیت کس سے ہوگی دل سے دل ارادے کا نام ہے اور نیت کرنے کے لیے ارادہ کرنے کے لیے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا اس لیے وضو کریں کرنے جب جیسے ہی آپ بڑھیں گے پانی کی طرف فوراً نیت ارادہ دل میں آ جائے گا کہ ہم وضو کرنے جا رہے ہیں عام طور سے عام حالت میں منہ ہاتھ دھونے نہیں جا رہے اور بسم اللہ بسم اللہ کے تعلق سے ایک حدیث پیش کی جاتی ہے ہاں کہ جو اس کا وضو نہیں اس کا وضو نہیں جس نے بسم اللہ نہیں کیا لیکن ہاں اس حدیث پر بہت سارے علماء نے کلام کیا کہ حدیث ضعیف ہے لیکن بہرحال اگر یاد ہو تو بسم اللہ قصدن نہیں چھوڑنا چاہیے اگر یاد ہو تو بسم اللہ نہیں چھوڑنا چاہیے اگر آدمی بے خیالی میں ہے نہیں کر سکا تو انشاءاللہ اس کا وضو ہو جائے گا دیکھیے زبان پر اردو میں وضو وضو ہی چاہا ہے میری زبان پر بھی وضو ہی چڑھا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر مسواق کی فضیلت فرمائی مسواک کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میں اپنی امت کو مشقت میں ڈال دوں گا تو میں انہیں حکم دیتا کہ ہر وضو کے ساتھ کرے. لولا اگر ایسا نہ ہوتا ان کہ میں مشقت میں ڈال دوں گا علا امتی اپنے امت پر یعنی مشقت پیدا کر دوں گا اپنی امت پر لمر امر سے لمر تو اور ہم الگ ہے ان کے لیے تو میں ان کو یعنی اپنی امت کے لوگوں کو حکم دیتا کس بات کا بس واقع کس بات کا ہاں مسواک کرنے کا دیکھیے جب امر آتا ہے لفظ امر آتا ہے تو اس کے آگے با لگایا جاتا ہے کیا بولتے ہیں امر بالمعروف کیا کہا جاتا ہے امر بالمعروف تو یہاں پر لفظ امر آیا وہاں پر کیا لگا بس واک تو لا تو ہوں بس واک میں ان کو مسواک کرنے کا حکم دیتا مع کل وضو ہر وضو کے ساتھ ٹھیک ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دینا چاہتے تھے اپنی امت کو کس بات کا مسواک کرنے کا لیکن کس ڈر سے ان کو حکم نہیں دیا مسواک کرنے کا ہر وضو کے ساتھ کہ مشقت میں لوگ نہ پڑ جائیں لوگوں کے پاس پتہ نہیں مسواک ہو نہ ہو مسواک کے پیڑ دستیاب ہو نہ ہو اور مسواک دیکھیے ایک لفظ تو لکڑی کی جو مسواک لوگ استعمال کرتے ہیں وہ ہے اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اس مسواک کا جو لکڑی کی ہوتی ہے بہرحال فضیلت تو ہی ہے کہیں نیم کی استعمال ہوتی ہے کہیں کسی اور درخت کی یہ مسواک جو ہے پیلو کی ہے جسے عربی میں اراک کہا جاتا ہے ہاں اس کی مسواک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے یہی حکم میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ شاء اللہ تبارک مطالعہ برش کا بھی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے پاس مسواک نہیں ہے برش کر کر کے کر کے اگر وہ وضو کرے گا تو انشاءاللہ اسے مسواک والی فضیلت مل جائے گی کیونکہ مسواک کا مقصد کیا ہے منہ کی صفائی ہے جس سے رب کی دی حاصل ہوتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کیا حکم دیا مسواک کرنے کا یعنی ابھارا مسواک کرنے پر دیکھیے یہاں پر ایک بات اور ذکر کر دوں آپ لوگ تھوڑا سا ایک رول کی اور قائدے اور قانون کی بات ہے کیا ہے کہ اگر کہیں اللہ کے اس طرح کا لفظ آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہے کسی بات کا حکم دینا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رخصت دے دیں یا خوف کا اظہار کریں اس طرح سے تو وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہوتا ہے یا خواہش ہوتی ہے وہ واجب نہیں ہوتی ہے میری بات سمجھے کہ نہیں آپ لوگ امر کا لفظ ہے یہاں پر کہ میں حکم دینا چاہتا ہوں لیکن مشقت کے خوف سے میں ان کو حکم نہیں دے رہا ہوں تو کہا جائے گا یہاں پر یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یا مشورہ وجو کے لیے واجب کے لیے نہیں ہے دیکھیے ایک اور تھوڑا سا سمجھنے کے لیے آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ اللہ کے حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہای تو کمان زیارت القبوری فضور کہ میں نے تم کو پہلے قبرستان کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا قبرستان قبر کی زیارت قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا فضورا لیکن اب حکم دے رہا ہوں کہ زیارت کرو فائن نہ تک کرو اس لیے کہ اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے تو پہلے حکم منع کرنے کا تھا منع کیا تھا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کرو تو یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم وجوب کے لیے نہیں ہے کہ قبروں کی زیارت کرنا قبرستان پر جانا یہ واجب ہی ہے ایسا نہیں ہے ایک بات اور یہیں پر آپ کو بتا دوں حافظ ابن ہجر رحمۃ اللہ علیہ نے وہ حدیث یہاں پر نہیں پیش کی وہ کون سی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث ہے اسی طرح کی اسی الفاظ انہی الفاظ کے ساتھ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لولا الاشقى علی امتی لامرتهم بالسوا کے عند كل صلاه اب ترجمہ کیا ہوگا کہ اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ میں اپنی امت کو مشقت میں ڈال دوں گا میری امت مشقت میں پڑ جائے گی تو میں ان کو حکم دیتا کہ ہر نماز کے ساتھ وضو کریں یہ مسواک کریں ہر نماز کے ساتھ مسواک کریں پہلی روایت میں کیا ہے وضو اس روایت میں کیا ہے معل اب اسی وجہ سے اس حدیث کی وجہ سے سمجھنے میں لوگوں کو اختلاف بھی تھوڑا سا ہوا کہ لوگوں نے کہا کہ نماز کے وقت بھی مشواس کرنا چاہیے ایک صحابی ہے نام ان کا نہیں یاد آ رہا ہے وہ اپنی مسواس جو ہے اپنے کان پر جیسے پین اور پینسل لکھی جاتی جیسے کاتب جو ہے پہلے زمانے میں رکھا کرتے تھے ایسے وہ اپنے کان پر رکھے رہا کرتے جب اقامت شروع ہوتی تو سے مسواک کر کے پھر مسواک جیب میں رکھ لیتے اور پھر نماز پڑھتے تو ان دونوں حدیثوں میں کوئی اختلاف نہیں وضو کے وقت بھی ثابت ہے اور نماز کے وقت بھی ثابت ہے لیکن اب دونوں وقتوں میں تھوڑا سا مسوا کرنے کا انداز الگ ہوگا جب نماز کے وقت جو مسواک کی جائے گی وہ خوب زور زور سے نہیں کہا پھر باہر آیا اور اس طرح سے بس یہ ہے کہ تھوڑا سا دو چار بار آدمی پھیر لے مسواک کا کہ یہ ریشے جو ہے تاکہ زبان یہ دانتوں پر لگ جائے اور ایک تازہ طور پر آدمی کیا ہو हा? تیار ہو جائے کہ مسواک کیا ہے اس نے ہوں اس سے بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں اس کو تھوڑا سا دوسرے انداز سے لیتے ہیں کہ بھائی اس کریں گے تو پھر زندگی لگے گی بامو کی مطلب جو میل ہوگی وہ باہر آئے گی پھر مسواک پہ لگے گی تھوک ہوگا پھر آدمی جو ہے تھوک نکلے گا یہ سب کہنے کی اتنی ضرورت نہیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے دیکھیے مسواک یہ ہے آدمی نے مسواک کو صاف ستھری کر کے رکھا رے, کامت ہوئی اور جو اس طرح سے ایسے پھر کر کے آ, رکھ لیا اب میں اتنا نہ تھوک پیدا ہوا نہ کچھ اگر ہلکا پھلکا کوئی ہلکی پھلکی کوئی چیز آتی ہے ریشے وغیرہ کچھ ہے تو ایسے لے کر آدمی جو اپنے جیب میں رکھ لے یا آج کل ٹشو کا زمانہ ہے ٹشو کا زمانہ ہے ٹشو سے پوچھ کر کے یہ سنت ادا کر لے سنت کے ادا کرنے میں کوئی کیا کہتے قباہت نہیں ہے بلکہ کا کام ہے اور واقعی کوئی تجربہ کر کے دیکھیں جو آدمی نماز کے وقت میں کرتا ہے دیکھے کہ وہ جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے منہ کی کیفیت کیسی ہوتی ہے اور وہ آدمی جو وضو کے وقت جو ہے پندرہ منٹ دس منٹ پہلے وضو کر کے جو ہے مسواک کرتا ہے مس کر کے وضو کرتا ہے دونوں میں فرق تو ہوتا ہے کیونکہ پڑھنے سے کچھ بولنے سے کچھ وقت گزر جانے سے منہ کی کیفیت ایک کیا کہتے ہیں ایک بدل جاتی ہے منہ کی کیفیت بدل جاتی ہے بعض علماء نے کہا کہ اس حدیث دونوں حدیثوں پر عمل اس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ اگر فوراً فوراً وضو کر کے ہاں وضو کر کے آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو پھر وضو نماز کے وقت مسواک پھیرنے کی اور مسواک کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن وضو اگر پہلے کر چکا ہو اور وضو میں کافی وقت گزر چکا ہو تو نماز اقامت کے وقت آدمی مسواک پھر سے کر لے بات سمجھ میں آ سب لوگوں کے ان لوگوں کو جواب آپ دے سکتے ہیں جو لوگ مسواک وضو کے نماز کے وقت مسواک کرنے کو ایک غلط انداز سے پیش کرتے ہیں. نماز کے وقت جو ہے مسواک کرنے کو غلط انداز سے پیش کرتے ہیں جی جو ہے وہ ریشے ہو جائیں گے اور پھر تھوک آئے گا اور پھر یہ ہوگا وہ ہوگا آدمی مسواک صاف ستھری رکھے کہ تو ایک دو بار تین بار آدمی پھیر لے گا تو اس سے نہ بہت زیادہ کیا کہتے ہیں تھوک پیدا ہوگا نہ زیادہ کچھ ہوگا آدمی استعمال کر سکتا ہے پہر خیر हाँ? حدیث کا مفہوم سمجھ میں آ گیا اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہاں پر جو ماں کل کا لفظ ہے ماں کل کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے ماں کل وضو ہی مطلب ہے کیونکہ آدمی ہر نماز کے وقت تقریبا عام طور سے وضو کرتا ہے تو سلاد سے مراد کہ وضو چونکہ آدمی کرتا ہے اس لیے قریب ہونے کی وجہ سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض, حدیث, بعض مرتبہ جو ہے سلاد کہہ دیا بعض مرتبہ وضو کہہ دیا بہرحال دونوں اپنی جگہ پر درست ہیں کر سکتے ہیں اور عمل کرنا ممکن ہے کوئی دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہے سمجھے آگے کی جو حدیث ہے وہ وضو کی کیفیت کے بارے میں ہے تو وضو کے کچھ اور مسائل ہیں انشاء اللہ ان کے ساتھ اگلے درسے میں یہ وضو کی کیفیت جو ہے وضو کرنا تو سب کو آتا ہے کچھ ایک دو مسئلے ہیں جن پر تھوڑا سا روشنی ڈالنا ضروری ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح علم دین کی توفیق قطع فرمائے آمین رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد و علا و صابع صرف پانچ منٹوں چلیے حدیث کی کتنی قسمیں ہیں جی کس اعتبار سے حدیث کی عام تقسیم بتائیے چلیے اور ایک ہے شامل کر دیا ہے ہاں نہیں شمائل نبوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اس کو شمائل نبوی کہتے ہیں پھر حدیث کی قسمیں نسبت کے اعتبار سے کتنی قسمیں حدیث کی نسبت کے اعتبار سے نسبت سمجھتے ہیں کہ کس نے کہا یہ حدیث کس نے فرمایا کس کی طرف یہ بات منسوب ہے اس اعتبار سے حدیث کی کتنی قسمیں ہے ہاں چلیے مبین صاحب ہاں فرمائیے کچھ عرض کیجیے دو قسمیں کون کون ایک اللہ کی طرف حدیث یا بات منسوخ کی جائے ایک ہو گیا اس حدیث کو کیا کہتے ہیں حدیث حدیث خدشی اور دوسری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ بات منسوخ کی جائے ٹھیک ہے اور دو قسمیں اور ہیں آپ کچھ بتا رہے تھے یہی بتا رہے تھے ہاں صحابی کی طرف بات منصوب ہو صحابی کی طرف بات منسوب ہو یعنی کوئی تابعی کہے کہ فلا صحابی نے ابو رینا رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق نے یا حضرت عمر نے کسی صحابی کا قول نقل کرے اس میں یہ نہ ہو کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث بیان فرمائی صحابی کا قول ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں حدیثیں موقوف کہتے ہیں. ایک حدیث کی قسم اور ہے کہ صحابی کے پہلے کسی کے کی طرف بات منسوب ہو تابعی کی طرف تباہ تاب کی طرف ہاں یا اور کسی عالم دین کی طرف وہ بات منسوب ہو تو اس کو کہتے حدیث مقطوع کیا کہتے ہیں مقطوع یعنی اس کا سلسلہ کٹا ہوا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ حدیث کی قسم ہے اس کے بعد پھر حدیث کی قسم راویوں کی تعداد کے اعتبار سے کتنی ہے جی خبر واحد اور متواتر متواتر اور اخبار احاد یا خبر واحد متواتر حدیث کی تعریف انشاءاللہ پڑھیں گے اس کی شرطیں بھی پڑھیں گے تو یہ حدیث کی قسمیں اور ساری چیزیں ذہن میں رکھیں تاکہ جو ہے کبھی کوئی بات اس طرح سے پیش کی جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ حدیث قدسی کی کیا ہے مرفو حدیث کیا ہے مقتو حدیث کیا ہے اللہ تعالی ہم سب کو علم دین سیکھنے پڑھنے پڑھانے عمل کرنے کی توفیق قطع فرمائے اور صلی اللہ تعالی تعالیٰ خیر خلقہی محمدی محمد علیہ وصاب المعین السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ